بڑے تو یہ جو اعتراض وارد کیا ہے اس قرآن کی کی سے جس میں تو قرآن میں یہ چیز نہیں ہے قرآن دیکھے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ہے ہے نہ من لم پاک بیان کہ بعض کے جی یہ تو جو آپ آدمی کے قرآن کے تا... نظول مکمل ہونے کی بات ہے بات کی بات ہے میں تو کہتا ہوں قرآن میرا سوال یہ ہاں ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا تا... ذکر پورے قرآن میں ہے جی بسم اللہ کی بات سے لے کر ورناس کسی تک یہ جو پورا قرآن ہے اس کے اندر سب اور میں اپنی طرف سے نہیں مِن ہم yeah. کہ کچھ انبیاء کا ذکر ہم نے آپ کو سنا دیا ہے کچھ کا نہیں سنا آیا. Yeah. اب میرا صرف سوال یہ ہے کہ یہ آیت کب کی ہے کیونکہ ہمارا دعویٰ ہر چیز کے دعوے کا ہر چیز کی ذکر کے دعوے کا یہ آیت بھی نکالے بھائی کوئی تھے جی جو آیت ہے یہ تو یہ کرنا ہے کہ قرآن ہو گیا قرآن کہ نہیں جب ابھی آخری آیت نازل نہیں ہوئی تھی باقی میں ساری آیتیں نازل ہو گئی تھی آخری آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی ہم ہر چیز کا دعویٰ نہیں کرتے الحمدللہ بعد قران پڑھا تم سی کر جی امام قننا کا توڑا کوئی تو صاحب فرمایا اوہ دیا مطلب واضہ گل ہے واضہ ربن ولا یا باسم بنا جی Oh, جی ہاں oh, <isoes> <Tracy> <JJonak>. <forward> <phosphorus> سورہ نصاب ہے نا اور سورہ نصاب مدن اب جو آیتیں آپ نے پڑھی ہے ان آیتوں کے بعد اللہ پاک اعلان کر رہا ہے کہ سب کچھ ہم نے بس, بس یہ وہی غلطی ہو رہی ہے جو آپ ہمارا مدعا نہیں سمجھ رہے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے نا لا ولا یا اللہ فی کتاب کتابین یہ صفت ہے پورے قرآن کی لا کے باز قرآن کی جی ما فل کتاب من یہاں بھی پورے قرآن کی صفت بیان ہو رہی ہے بعض قرآن کی نہیں یعنی جب پورا قرآن ہو جائے گا نازل اس وقت ہر ہر چیز کا ذکر اس میں کر دیا جائے گا بیان یہ ہو رہا ہے ہم نے اس کتاب میں کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ بیان کر دے کیا مطلب جب یہ قرآن پورا نازل ہو جائے گا ہر چیز کا بیان اس میں ہو گا جی تمہیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن مجھے خدا مانتے ہو تو مانو میں قادر ہوں میں اتنے سے زخامت والی کتاب میں سب کچھ رکھ سکتا ہوں دیکھو نا وہ جو آپ نے آیت پڑھی آب. ہم نے کچھ رسولوں کا ذکر کر دیا آب. کچھ کا نہیں کیا یہ تو ابھی پورا قرآن نازل نہیں ہوا دی دی. در تناکز ہشت وحدت شرط دا زمانے کی بھی شرط ہے نا اگر آپ کو آتا ہو میں تو انفرس آدمی ہوں تو آٹھ باتیں پائی جائیں گی تب تلاخی وادی اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے اس پر جو میں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ قرآن پاک میں سب کچھ نہیں کیوں نہیں ہے اب زہر کی رکاتیں مثلا نہیں ہیں عصر کی رکاتیں نہیں ہیں صبح کی رکاتیں نہیں ہیں اب اگر کہا جائے کہ ہیں اور ہیں تو نہیں کوئی بھی صرحات جب نہیں ہیں تو معاذ اللہ اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اس میں, میں میں نے ذکر کر دیا تو جھوٹ بنتا ہے غلط بنتا ہے اور اللہ پاک کی کلام یا اللہ پاک کی بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں یہ آپ کے عقیدہ کے مطابق آپ کے اس نظریہ اور اس لال کے مطابق لازم اس اللہ کرنا ہے عقیدہ بارہ جی جی ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے میں اپنی عقل کو عقل مانتی ہے نہیں مانتی میں تو جو خدا کہتا ہے مانوں گا یہ دعویٰ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے مجھے قرآن نہیں پتا اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو کیا وہ ہو جائے نہیں بات مجھ نہیں دراصل اگر ایک نظر اگر یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ سب کچھ قرآن کے اندر چیز کا انکار بنے گا فکا ساری کا انکار بنے گا میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن ایک آدمی کہ قرآن کے اندر ہر ہر چیز کا ذکر ہے قرآن اچھا ٹھیک ہے مولانا صحیح صاحب قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں مولانا نعمانی صاحب نہیں مان رہے سب کچھ جی جی آتے وگوان پر ویڈیو کیسٹ گم ہو گیا تھا بالکل تھا بالکل بالکل ہم تو سناتے ہیں ہم نے تو وہ رسول نام سے حافظ نہ ہو جائے مان آپ لیا جائے رسول کا نام جان بوجھ کے جان بوجھ کر نہ چھوڑا نہ چھوڑ سکتا ہے جی ہزار آپ نے لکمہ دیا جیسے جی لا ہم نے آپ نے جب دمیا نے بات کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جس طرح چونکہ میرا آپ سے مرتبہ تھا مجھے میرا آپ سے چونکہ پہلی مرتبہ میں نے آپ بھی اسی نا, نا, وہ درمیان میں کرتے ہیں، میں بعد مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ یہ لفظ کہہ رہا ہے ابراہیم صاحب وہاں جنازہ کا تھا وہاں جا کے وہ کیا نہیں کہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا یہ کافر سمجھتا یہ لوگوں کو خم مشتعل کرنے کی بات تھی اب یہاں وہاں جگڑا ڈال رہے تھے ہمارے پاس تو بیٹھے آیا نہیں پڑھتے وہ ہمارے حافظ صاحب, صاحب انہوں نے لکما بھی دیا تھا یہ صحیح پڑھنا ہے تو میرے پاس آ جائے گا قرآن پڑھ رہا ہوں کیا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ان آیات کے پیش نظر یہ کہتا ہے قرآن میں ہر ہر چیز کا ذکر ہے وہ آدمی اگر یہ ارتھار رہے تو مشرق کافر ہو جائے گا ہاں تو میں کہہ رہا ہوں تو غلط کہتا ہے بالکل حدیث کا اس لیے تو نہیں حدیث کی رکھاتے جو کہتا ہے ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں قرآن سمجھنے کے لیے نبی, دیکھے نبی دیکھے کا محتاج نہیں ہوں وہ کافر ہے قرآن میں تو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, ہے محبوبہ تو اسی قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں قرآن میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ لکھا ہے پھر رسول کی ضرورت کیا ہے مطلب قرآن کے کی کی اندر آپ کے لیے, اجمال لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی اجمال کی آپ کو جو تفصیل ہے وہ سنا رہے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے حدیث کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ سرکار جو اجمال ہمارے لیے سرکار اس کی تفصیل فرماتی ہے اللہ تو یہاں سے وہی تو بات وہی یعنی ضروری خصا عقائد کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جو اصل اے اے اے ہدایت کے لیے چشمہ ہدایت جو ہیں وہ ہیں قران پاک میں 우صولی چیزیں عقائد کی چیزیں لیکن ادمی کے ہر فرعات کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر ہر چیز قران کے اندر موجود ہے تو پھر تو ہر چیز جو ہوگی وہ 우صولی بن جائے گی ہر چیز کا منکر کافر کہلایا جائے گا نہیں قران کے اندر نہ کے اندر ہر چیز والی بات نہیں جو قران کہتا ہے معفرتنا فل کتاب منشاء قران نے کہا کہ میں نے اس میں کچھ چھوڑا ہر چیز سے دھیان لوہذی قرآن پاک کے اندر کتاب کے لیے نہیں بولا گیا کتاب مبین ہمارے پاس آئی ہے کہ نہیں لوہے <سؤال> محفوظ, محفوظ, محفوظ, محفوظ کے لیے قرآن پاک میں کتاب مبین ہمارے پاس آئی ہے کہ نہیں آئی جی کتاب مبین ہمارے پاس آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کیوں نہیں آئی ہے کتاب مبین کیا ہے قرآن پاک ہے قرآن ہے اور یہ قانون جہاں بھی کتاب مبین کا لفظ آ جائے تو مراد قرآن ہی ہے قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز مراد نہیں ہے میں کہتا ہوں یہاں اگر ایک آدمی لوہے محفوظ مراد لے ہے وہراد قرآن کتاب سے مراد یہاں کتاب مبین سے مراد قرآن بھی ہے قرآن رات رات بھی ہو گیا اس میں لوہے محفوظ بھی ہو محمد بن گئی جی جی کیا کہتے ہیں مختلف تفسیروں میں سے ایک تفسیر کے ساتھ استدلال کہتے ہیں شاید وہ آپ نے علامہ عبد الحکیم کے کوٹی کا محاشیا نہیں پڑھا ہے پڑھنے لے کے تو یہ استعمال نہیں ہے یہ مختلف آپ پہلے کو تھوڑا سا دیکھیں Hai, بھو بھو خود اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں اللہ چابی لگا کے کھولتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے چابیاں لگا کے نہیں کھولتا چابی کس لیے چابی مقصد خدا کے بتانے کا یعنی غیب کی جب چابیاں میں نے کسی کو عطا نہیں کی تو غیب جانے کوئی کیا چابی ہوتی کس لیے ہے ذرا رکس جی جی جو کہا میرے پاس جی چا... چابی کس لیے ہوتی ہے چابیاں دیوبند اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے غیب کی چابیاں میرے پاس چابیاں ہیں تو میں ان چابیوں سے کیا کرنا سوچے چابی کا مطلب یہ ہے کہ جب میں تالا لگا دیتا ہوں تو نہ اندر والی چیز باہر باہر والی یہی مطلب ہے. جی ہاں اللہ کے پاس ہے غیب کی چابی ہے کیا مطلب اللہ چابی لگاتا ہے چابیاں اللہ کے پاس اللہ پار فرمان اب جس طرح تالا لگا دیا جائے تو اندر کی چیز وہ خود کھولنے والا کسی کو نہ دے ہاں بالکل اب صحیح بولے وہ جب چابی کا اس کے پاس تالا لگا دیا اس نے کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا تو کسی کو پتا کوئی بالکل اب اس کے بعد کسی کو اگر جتنا کچھ اللہ نے دیا اتنا تو ہم بھی مانتے بات ہو رہی ہے بعض مکان کا غائب <ؤوس> کی اطلاع بھی نہیں مانتے کون بالکل اب مانتے اب جو آدمی میں کہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ امبیال مسلم غیب پر مبتلے نہیں ہے وہ کون ہے. اس بات پر ہر چہر مذاہب و علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب پر مبتلے نہیں ہے دیکھیں نا بات اب ہو رہی ہے وہ مطلب کہتا ہے رسول کو غیب کی کیا خبر کہتا ہے جی جی بات کی ہے کہ چابی کس لیے ہوتی ہے کسی کو کھول کر شہد دے دی جائے اب چابیاں اچھا مطلب کیا نکلا کہ اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں کسی اور کے پاس غیب کی چابیاں نہیں ذاتی نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے چابی لگاتا ہے دے دیتا ہے اب آپ کے پاس چابیاں تھیں نا آپ نے مجھے چابیاں لے لیے اب آپ کے پاس رہیے نہیں ہے آپ کے پاس جب اللہ پاک نے علم دے دیا رسول پاک میں اس لیے کہتا ہوں اگر اللہ کر دیا ہے تو پھر اللہ کے پاس معاذم آئے گا کہ نہیں رہا اس لیے عطائی کا لفظ <سلام> ہی بولنا ہی آپ کا ہے اگر اگر مجھے کے پاس پاس نہیں سے استعمال کرنا آپ کا غلط ہے ایک چیز عطا کر جی یہ اگر میں نے غلط کی ہے تاکہ ایک آدمی اللہ کہتا ہے ہاں بات کریں غلطی ہو اللہ کو اپنے اوپر تو رہتی نہیں اللہ کی یہ شواب نہیں ہے کیا مانتا سباب کا آپ کیا سباب کہتے ہیں نیک عمل کا بدلہ اللہ کے لیے اللہ کو نیک عمل کرتا ہے اس کو بدلہ ہوتا ہے مطلب یعنی اللہ پاک <سخنان> نیکیوں کا جو بدلہ دیتا ہے وہ مطلب؟ کسی کے کے کو خدا رازک رہے گا وہ خدا رازک وہ رزق والی چیز میرے پاس ہوگی خدا کے پاس دیکھے نا اس طرح بجس نہیں خدا خود دے آپ پڑھاتے ہیں میں نے سجیہ دیا اب بات سن لے اب میں نے کہا موردی سی عبادتا ہے یہ چابی نے مجھے دے دی تو اب کے پاس نہیں محاصل اللہ آپ کے عقیدہ مطابق لازم ہوتا ہے اللہ کے پاس علم نہیں رہا اطلاعی الگ ہوتا ہے اطلاعی الگ ہوتا ہے اطلاع الگ ہے تلکہ میں ہم بائل غیب یہ ماننا بالکل فرحق جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں دیت اس پر ذرا ٹھنڈے دل سے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں علم سکھاتے ہیں جب آپ کسی کو ہو سیکھ رہے جب آپ کسی کو پڑھائیں موتی اور وہ آپ کے وہ مخبوب و محترم کی اس بات سے شاک لگا تھا کہ انہوں نے کہا تھا نقبت ختم ہو گئی اور آپ کی اس بات سے شاک لگا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے پاس پھر چیز نہیں رہتی کے لفظ استعمال واہ اکبر اللہ تعالیٰ خود الفاظ استعمال فرماتا ہے آپ کو سوچنا چاہیے آپ کی تعلیم سے شاگرد کو علم حاصل ہوتا ہے اور وہ علم آپ سے کم نہیں ہوتا تو کیا آپ اللہ کو اطلاع ہی کمزور سمجھا ہے کہ اللہ کسی کو علم سکھائے تو اللہ کے پاس سے خزانہ خالی ہو جائے ادھر آجائے یہی تو کرا ہے اطلاع وہ اس طرح ہے. یہ اطلاع کرنا اللہ پاک اطلاع کرتا ہے اطلاع کرنا اللہ کہے اطلاع علم دینا وہ جو آپ کہتے ہیں اندر سے نکال کے دیتا ہے جو آپ کے رہے ہیں یہ تو ہم نے نہیں کہا یہ مرود ہے اب یہی کہتے ہیں کھول کے دے دی مگر چابیوں کا مطلب وہی جو قائل نہیں ہیں آپ کے کتب الفتاب آپ کے قطب الفتاب مولانا رشید احمد گنگو ہی جن کے فیض کے یہاں اشتہار چھپتے ہیں اور آپ کا بھی ان سے بڑا تعلق ہے قطب الفتاب ہی مانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے اس بات پر چہار آئی ہوا فتح رشیدیہ نہیں وہ الجواب کیا شروع ہو رہا ہے جی اس میں اقول و باللہ رکعہ سرسر الہاد و شرق پر مبنی ہے بہت سے زمانہ ہے موجودہ کے خباز خباز اپنی جال سے, سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کے قائل ہو گئے ہیں مسلم میں موجود ہونا یا موجود رہنا بھی کسی کی فرو میں سے ہے جی میں کرا ہوں غیر کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی کہ اطلاع جان ہی کا جہان جی وہاں سے مراد علم ہوتی ہے نا جب کسی چیز کی اطلاع آپ کو دے دی گئی تو اس چیز کا چیز کا ایک اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطلاع کا لفظ جہاں استعمال ہوگا وہاں علم مراد ہوگا جس دانست اطلاع جہاں مراد ہوگی وہاں اطلاع سے مراد علم دانستان ہوگا جس بعض چیز کی اطلاع ہوگی اس چیز کا علم مراد ہوگا دانستان بالکل کہتا ہوں اور یہ جو مولانا کہتے ہیں کہ واقعی سرکار غیب پر مبتلے نہیں ہے جی کیا آپ یہ کہنا چاہتے جی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام غیب پر مبتلے نہیں ہے جی عالم الغیب نہیں ہیں بالکل عالم الغیب کی بات پر ال نہیں کر رہا مانی جائے بالکل ہم مانتے بالکل مانتے اللہ کے باعث اللہ کے اللہ کے پر اللہ لے لے؟ کے نہیں. اللہ جو آپ کے بیدان میں لڑیں گے کتابیاں تو اس لیے کہ آپ کا دعویٰ ہمیں بھی آتا ہے جی ہاں بول سکتے ہیں غلطی ہے یہ کفر ہے قرآن کی کو والے صاحب کی عبارت کو لے کر آپ کو کہہ دوں کہ وہ کف رہے بذات بنائی اللہ کی اطلاع جی اللہ کی اطلاع ہے نا اس کے آگے کوئی حساب دیکھو نا انہوں نے ایک جگہ اس کتاب کی تفسیر میں نے آپ کو اگلے صفحہ سے نکالنا اس پورے رسالے میں سے نکال کر بتائیں کہ کیا جب کوئی عالم الغیب سرکار جی کو کہتا ہو میرے خیال میں رحمان نہیں کہتے غیر مانتے ہیں رحمت کی وجہ